سورہ صفات کی آیت نمبر ایک سو چودہ سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا یہ سورہ صافات کا چوتھا رکو اور میں پارے کا آٹھواں رکو ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا موسا و ہارون اور بے شک ہم نے حضرت موسا اور حضرت ہارون پر احسان فرمایا رب العالمین نے ان پر فضل اور کرم فرمایا انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا و نجئی نا ہما و قوم اور ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو بڑی پریشانی سے نجات عطا فرمائی یعنی فرعان اور اس کے لشکر کو غرق کیا اور مسلمانوں کو نجات عطا فرمائی وہ نہ سور نہ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی فقان غالبین پس وہ غالب ہو گئے انہیں فتح و نصرت مل گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ جب وہ چاہتا ہے تو کمزوروں کو طاقت عطا فرماتا ہے اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے وہ آتئی ناحمل کتاب اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب یعنی توریت عطا فرمائی و حدئی نا ہمس اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی طرف ثابت قدم رکھا ترکنا علیہ فی الآرین اور ہم نے ان دونوں کا ذکر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا سلام الا و بارون موسا اور حضرت ہارون علیہ مسلام پر سلام ہو ان کا زا لکن موسی اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو سلا دیتے ہیں ان المؤمنین بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے ہم بر ایمان لانے والے اور ہمارے فرما بردار تھے حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ نصیحت بھی ہے کہ انہوں نے طاقت کو نہ دیکھا اقتدار سے متاثر نہ ہوئے اور لوگوں کی اکثریت کو جب دیکھا وہ گناہوں میں پڑے ہیں تو اس سے وہ متاثر نہ ہوئے انہوں نے وہ زندگی ایسی گزاری جو زندگی اللہ تعالی کو پسند ہے مومن کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ دیکھے کہ دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے وہ ان الیس علم اور بے شک حضرت الیاس علیہ السلام ضرور رسولوں میں سے ہیں از قول قومی اللہ تنا جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے اتد ن کیا تم بال بت کو پوجتے ہو خدا سمجھتے ہو حضرت یاس علیہ السلام کی قوم نے ایک مقام تھا جس کا نام تھا بالا بک اور یہ لبنان کے علاقے میں غالباً آج بھی یہ شہر موجود ہے اب بالا بک جس علاقے کا نام ہے اسی علاقے کے قریب جب یہ قرآن پاک کا نزول ہوا تو وہاں پر حضرت الیاس علیہ صلاحت و کی اس قوم کے خندرات موجود تھے جن پر اللہ کا عذاب آیا یہ ایک بہت بڑا بت ان لوگوں نے بنایا تھا اس قوم نے اتنا بڑا بت بنایا کہ جس کو مفسرین نے کہا کہ وہ چالیس ہاتھ تک اونچا تھا یعنی تقریباً بیس گز اور وہ سونے کا بت بنا ہوا تھا اس کے انہوں نے چار منہ بنائے تھے اور جو بت خانہ تھا مندر تھا اس میں چار سو خدام اس بت خانے میں موجود رہتے تھے اور یہ قوم اس بت کی بہت تعظیم کرتی اس کی پوجا کرتی اسے خدا سمجھتی آپ نے فرمایا اتدعون بعلن کیا تم اس بال بت کو پوجتے ہو اسے خدا سمجھتے ہو وہ تد رو الخالقین اور تم اس رب کو چھوڑ دیتے ہو اس کی عبادت نہیں کرتے جو احسن الخالقین ہے سب سے بہتر پیدا فرمانے والا ہے اللہ رب وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے وہ رب الاولین اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا بھی رب ہے فقر پس ان لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو جھٹلا دیا فعین لمو پس پر بے شک وہ ضرور مجرم بنا کر حاضر کیے جائیں گے اور کل بروز قیامت وہ جہنم میں جائیں گے جھٹلانے والے اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کو کہ جو دین کی باتیں پھیلاتا ہے تو ذہنی طور پر تیار رہے کہ لوگوں کی اکثریت اچھی باتوں کو جھٹلانے والی ہے تو ہم کسی کے جھٹلانے سے پریشان نہ ہوں ہمارے حوصلے پست نہ ہوں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم قرآن کی دعوت عام کرتے رہیں اللہ عباد اللہ سین ہاں اللہ کے مخلص بندے اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے منتخب فرما لیا وہ امبیا اور رسولوں کی تکزیب نہیں کرتے کیسے بھی حالات ہوں وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے ہوتا رکھنا علیہ فل اور ہم نے باقی رکھا حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر بعد میں آنے والوں میں آج بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو پوری قوم ہلاک ہو گئی سوائے عباد اللہ المخلصین جو اللہ کے نیک بندے تھے ایمان لانے والے تھے وہ ہلاکت سے بچ گئے سلام علی حضرت الیاس علیہ سلام پر سلام ہو انا کا کا بے شک اسی طرح ہم نیکو کاروں کو سلا دیتے ہیں ان نہ ہو مینا بے شک حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے نیکوکار ہیں اللہ کے مقبول بندے ہیں نبی ہیں بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ ساری دنیا یہ سارا معاشرہ اگر گناہوں میں پڑ جائے پھر بھی گناہ کرنے کے لیے یہ عذر نہیں ہے یہ بہانہ کل روز قیامت کام نہیں آئے گا ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی ہے یہ نہیں دیکھنا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شریعت کا حکم کیا ہے وہ این لوت اور بے شک حضرت لط علیہ صلاح وسلام لمن المرسلین ضرور وہ بھی رسول ہیں از نہ جئی نہ جب ہم نے حضرت لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو تمام کو ہم نے نجات دی علو زنفابری مگر ایک بڑیا جو آپ کی بیوی تھی لیکن منافقہ تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی یہاں دو نصیتیں ذہن میں رکھیں ایک تو یہ کہ کوئی اگر کسی کے گھر میں رہتا ہو لیکن اگر اس کے اعمال اور اس کا عقیدہ اس کے مطابق نہیں یعنی اگر ایمان نہیں ہے تو رشتہ داری کل بروز قیامت کام نہیں آئے گی سب سے اہم چیز ایمان ہے دوسری بات کہ حضرت لط علیہ سلاط وسلام کا ذکر بار بار کیا گیا سمان جاہلیت میں بے گیائی عام تھی اس بات کو بار بار بے حیائی کے خاتمے کے لیے فرمایا گیا آج بھی بے حیائی عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو بے حیائی سے محفوظ فرمائے. ثم پھر دم مر نل جن مسلمانوں کو نجات دی انہیں نجات دی اور باقی جتنے تھے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا یعنی کافروں کو وہ ان اور اے کفار مکہ اور بے شک تم لتا مرون علیہ مسبحینہ بل تم حضرت لوت علیہ سلاۃ وسلام کی وہ قوم کہ جو تباہ ہو چکی ان کے خندرات کے قریب سے صبح اور رات کو نکلتے ہو اور تم جانتے ہو یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کا غزب نازل ہوا افلا تا کیا تم عقل نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے اور سوچتے نہیں کہ رب العالمین تمہیں بھی ہلاک کرنے پر قادر ہے حضرت لوت علیہ صلاح وسلام کی قوم کی وہ بستی جس کے خندرات قریب سے عرب کے لوگ گزرتے اس کا نام سدون مفسرین نے بیان کیا سور شو آیت نمبر 160 سے 175 تک حضرت الود علیہ صلاحت وسلام کا قصہ اور واقعہ ہم پہلے سن چکے تو کئی صورتوں میں ہے سورہ شعرا میں بھی آپ کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے آیت نمبر 160 سے لے کر 175 تک